صورت البلد مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر نوے ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پینتیس ہے اس میں بیس آیتیں ہیں اور ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا لا اقسم قوسم البلد یہ جو لا ہے یہ تاکید کے لیے ہے ضرور کے معنی میں ہے او مجھے قسم ہے لا اقسم قسم البلد مجھے ضرور اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا یہ خیال گزرتا کہ کھانا کعبہ ہے حج اسود ہے مقام ابراہیم ہے صفہ مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہیں قریب میں منہ ہے مضلیفہ ہے عرفات ہے حتی میں کعبہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس لیے شہر مکہ کی قسم کو یاد کیا گیا لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں ہیں اس کا انکار نہیں مگر جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت عاقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکئی مکرمہ میں جلوہ افروز تھے تو فرما لا اقسم و البلد بلد اس شہر مکہ کی قسم و انتم بحادل بلد آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کو خود قرآن نے بیان کیا کسی کے گھٹانے سے وہ شان گھٹتی نہیں بلکہ خود گھٹانے والا وہ خود گھٹ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والا در حقیقت حضور کی شان وہ نہیں بڑھا سکتا شان بیان کرنے والا اپنی شان کو بڑھاتا ہے و وما ولد اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور جو ان کی اولاد ہے یعنی آپ کی قسم کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں لقد نل انسان فی کبد بے ضرور ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا کبد کے معنی ہے مشقت انسان کی پیدائش اور جسم کی تکمیل ماں کے پیٹ میں ہے وہ تنگ اور تاریخ جگہ ہے ولادت کے وقت کی تکلیف دودھ پینے اور چھوڑنے کی تکالیف پھر قصبے معاش پھر زندگی اور موت کی مشقتوں کو وہ برداشت کر لے اس میں یہ طاقت پیدا کی اور انسان کو جب مشقتیں برداشت کرنے والا بنایا تو اگر انسان عبادتوں کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے تو اس میں طاقت ہے وہ دنیا کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے تو کاش انسان آخرت کے لیے بھی مشقتیں برداشت کرے اح سب اللہ یقینہ علیہ احد کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے کوئی بھی اس کو گریز میں نہیں لے سکتا کیا انسان یہ سمجھتا ہے شاہد کریمہ کے بارے میں مفصرین فرماتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا عرب میں جس کا نام ابو الشد اسید بن کلدا تھا یہ اتنا طاقتور تھا کہ کچا چمڑا یعنی گائے کی اور بکری کی کھال جو کچی ہے چکنی ہے اس پر یہ کھڑا ہو جاتا اور کئی افراد مل کر اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال کھینچنے کی کوشش کرتے تو اس میں طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ جو کھال کا حصہ پاؤں کے نیچے تھا وہ نہ نکلتا ارد گرد کی کھال وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ جاتی اتنا طاقتور تھا اس کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ چاہے ابو الاشد کی طرح کوئی طاقتور ہو پھر بھی کیا وہ اللہ کی گرف سے بچ سکتا ہے یقول آہ تو مال البدا انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا اپنی عزت بنانے کے لیے نام و نمود کے لیے خصوصاً کفار مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خوب مال خرچ کیا تو فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے خوب مال خرچ کیا ہے سب کی زبانوں کو میں نے خرید لیا ہے سب علم یرو آحد کیا وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اس کے تمام اعمال سے واقف ہے تو ایسی سوچ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہم بن جائیں اپنی سوچوں کو غرور و تکبر سے بچائیں آجزی انکساری پیدا کریں یہی یقیناً کامیابی ہے الم ن جہ عی نئی کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اس نے شکر کیا وہ لسانن اور کیا ہم نے اس کی ایک زبان نہ بنائیں آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے زبان سے بولتا ہے وہ شفتعین اور کیا ہم نے اس کے دو ہونٹھ نہ بنائے کہ جب وہ ہنستا ہے تو اس کی خوشی کا اظہار ان ہونٹوں کے کھلنے سے ہوتا ہے جب عام حالات میں وہ ہونٹوں کو جب بند کر لیتا ہے تو اس کے دانت چھپ جاتے ہیں ہونٹ اس کی خوبصورتی کا مرکز ہے اسے پھونک مارنی ہے تو ہونٹوں سے مدد لیتا ہے بعض حروف ہیں جیسے با فا ایسے حروف بھی ہیں کہ جو ہونٹ کی مدد سے بولے جاتے ہیں کیا اس نے شکر کیا مالک کو مولا تو ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما جب وہ دنیا میں آیا تو اسے ہم نے رضا کے لیے دو راستے دکھائے وہ ہدئی اور ہم نے اس بچے کو دو عبرے ہوئے نشانوں کی طرف اس بچے کی رہنمائی کی اس بچے کو دودھ کی طلب اور پھر دودھ کی طلب میں اسے منہ چلانا کس نے سکھایا سوچیں اگر وہ اس نرم و نازک غذا کو لینے کو تیار نہ ہو تو بچے کے حلق میں دودھ ڈالنا کتنا مشکل ہو فلک و عقبہ آقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں یہاں مراد شریعت ہے پھر بے تعمل گھاٹی میں نہ کودا سوچ رہا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں ارے سوچنے کا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جا ود مل آ قبا اور تون کیا جانا کہ وہ گھاٹی کیا ہے ابھی میں نے ارض کیا اس, کی اس گھاٹی سے مراد شریعت ہے شریعت پر عمل کرنے میں وہ تعامل کر رہا ہے سوچ رہا ہے کروں یا نہ کروں فرمایا وہ گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جائے گا وہ ہے فکرا قوبہ غلام کو آزاد کرنا گردنوں کو چھوڑانا بے گنا قیدیوں کو چھوڑانا مظلوموں کا ساتھ دینا او اتآم ان بھوک کے دن میں اور تنگ دستی کے ایام میں کھانا کھلانا جب خوشحالی کے ایام ہو تو, تو سب ہی خیرات کر لیں مگر زیادہ ثواب اس پر ہے کیسے بھی حالات ہوں تنگ دستی میں بھی خود وہ پریشانیوں کو برداشت کر لے دوسروں کی وہ مدد کرے یتیمن ذا قرابہ یتیم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا او مسکین ذا اوبا یا خاک نشین غریبوں کی مدد کرنا زام اس مسکین کو کہا گیا کہ جو انتہائی غریب ہو زام خاک پر بیٹھنے والا مٹی پر بیٹھنے والا اس غریب مسکین کی وہ مدد کرے تو یہ ہے گھاٹی جس کے ذریعے وہ جہنم نم کی گھاٹی سے بچ جائے گا سوما پھر کان من اللہ <آمَنُوا> یہ وہ شخص ہے جو ایمان والوں میں سے ہے کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی وہ تو اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں برداشت کی تلقین کرتے ہیں وہ تو اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو مہربانی کرنے کی تلقین کرتے ہیں مئی منا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں والذین کفروا کفرو بھی آیاتی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اصحاب مش وہ بائیں ہاتھ والے ہیں علیہم ہم نارم مودا ان پر ایسی آگ ہوگی جس آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور اوپر سے بند کر دیا جائے گا چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی دونوں راستے بیان کیے گئے شریعت کی گھاٹی کا ذکر ہے مشکلات ہیں نفس اور شیطان کی طرف سے وار بھی ہوتے ہیں مگر جس طرح انسان جب عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں پڑھے اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ سعید اللہ